قسم ہے انجیر اور زیتون کی وطور سینین اور صحرائے سینا کے پہاڑ تور کی وہ امی اور اس امن و امان والے شہر کی لق نفی سنی ت کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے تم اصفل پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں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 پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے اللہ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے